اللَّهُ, اللَّهُ دل الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو تم کیوں مجھے ایزا پہنچاتے رہتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں پس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو زیادہ ٹیڑھا کر دیا اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے حافظ نے کثیر نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کو کافروں اور منافقوں کی جانب سے جو اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کیجیے جیسا کہ موسا نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں فرمایا ہے جسے بخاری نے روایت کی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو موسا پر انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی تو انہوں نے صبر کیا آگے لکھا ہے اس آیت کے ذریعے مومنوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب بنے جیسا کہ اللہ تعالی نے صورت الاحزاب آیت انہتر میں فرمایا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسا کو اذیت پہنچائی تھی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ موسا نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم میری مخالفت کر کے مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تمہیں میرے ظاہر و باہر معجزات کے ذریعے علم یقین حاصل ہو چکا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے زیغ و زلال پر اصرار کیا تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو راہ حق سے برگشتہ کر دیا اور قبول حق کی توفیق چھین لی اس لیے کہ وہ اہل فصق کو ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے